اچھا جی میرے محترم اوکل مرالا کری تین یہ اولیا اور رحمان کا نمونہ نمبر ایک ہے یا مسل اس شخص کے جو گزرا کس کے اوپر بستی کے اوپر بستی کا نام لکھو بیت المقدس واہیا خاوی اور یہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں کے اوپر پہلے چھتیں گرتی ہیں پھر بنیادیں گرتی ہیں کال انا جو ہاض ہلّا انا بنے کی عرض کیا کس کیفیت میں آباد کریں گے اس بستی کو اللہ تعالیٰ باد ویرانی اس کے آباد کریں گے باد ویرانی اس کے, کے فہمات اللہ تعمین پس مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سو سال یہ معنی غلط ہے کہ سو سال مارتے رہے اماط اللہ ہو آگے ابارہ تلف ہو واساہ وہ مارا تو ایک لحظے کے اندر لیکن ٹھہرائے رکھا کتنی سو سا میرے محترم جس طرح اللہ تعالی نے کہا اس دنیا سے انکتاب کر دیا اس دنیا سے کیا کر دیا ان کتاب ان کتاب کا مطلب یہ ہے ذرا صاحب کا یہ محسوس ہوتا نا کہ باہر دنیا کا شور ہے ہوائیں چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے تو پریشانی نہ ہوتی اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت زہر علیہ السلام کا تعلق بھی اس دنیا سے منقطع کر دیا تاکہ پریشانی نہ ہو آگے سے من یہ اللہ کے پیار میں ہے جنہیں اس کی ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ, اللہ رد اللہ علیہ روحی فاریہ السلام جو آدمی میرے اوپر کا کرتا ہے صلاح کو سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی میرے روح کو رد فرما دیتے ہیں روح کا رد فرمانے کا معنی علماء یہ نہیں لکھتے کہ حضور کے اندر اس کا روح نہیں ہوتا اس وقت تازہ ہوتا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے اندر سمجھے اللہ تبارک و تعالی کے مشاہدہ ذات و صفات میں مستحر ہے میرے آقا کو حیات حاصل ہے اور عالم برزخ کے اندر حضور کیا ہے مشاہدہ ذات و صفات اللہ کی ذات و صفات کے مشاہدہ میں کیا ہے مستغرک ہیں کہ جو آدمی سلا و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو ادھر متوجہ فرما دیتے ہیں کیا متوجہ فرما دیتے اور جواب دیتے ہیں جیسے ایک آدمی نے مراقبہ کیا ہو اور استغراق کے اندر ہو سمجھے آپ آ کے سلام کریں تو بساؤ کا آدمی اتنا مستغرق ہوتا ہے ولی اللہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا امی رضی اللہ تعالانا فرماتی ہیں کبھی کبھی آپ کو اتنا اشت ہو جاتا کہ میں آ کے کھڑی ہوتی میں سلام کرتی آپ دیر سے جواب دیتے اور فرماتے تو کون ہے حضرت فرماتے تو کون ہے میں کہوں ایشور ایشور تو استغراہ کیفیت نہیں اور بیوی پہچان ہے تو وہاں بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اتنا استکراف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر روح کو متوجہ فرماتے ہیں إلا اللہ رد اللہ روح تو وہاں حضرت اللہ علیہ السلام کا دنیا سے انکتا کر دیا وہ اللہ کی ذات و صفات میں مستغرک رہ گئے آگے سمجھتا یہ ہے اللہ کے بندے ہیں علم ہوتا نہیں سمجھتے کچھ نہیں ہیں کہتے ہیں یہ جی نسکتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہاں قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے نہ ازیر کا لفظ لکھا ہے ہاں؟ نہ کوئی حیات سے تو ہم نے کیاس کیا ہم نے بھی قیاس کیا ہم نے قیاس کی نظیر پیش کر دیا دی نہیں ہمارا قیاس بڑھ گیا ہے فرمایا کم لب حصہ کال یومن من باد یوم کہنے لگا ٹھہرا ہوں میں ایک دن یا کچھ سا دن کا اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا ہے تو سو سال سمجھا جی فنزرا کا شراب علم یا پسند اب دو چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ ہیں دو چیزیں کیا ہیں محفوظ ہیں بدن کو بھی ہم نے محفوظ رکھا اور تیرے کھانے پینے کو بھی کیا محفوظ سو سال گزرا تو ان کے انگور کا شیرہ بدبو دار نہیں ہوا اور بھی کھانا بدبودار نہیں ہوا تو دو چیزیں محفوظ ہیں حضرت کا جسمی یا اور کیا کھانا پینا دیکھو جی پر دیکھ جو طرف کھانے پینے اپنے کے لم یا تسنہ وہ بدبو نہیں ہوا سمجھا جی اچھا دو چیزیں تو ہوئی تھی محفوظ بدن بھی اور کیا کھانا پینا بھی لیکن سوال پیدا ہوتا تھا کہ دو چیزیں تو محفوظ ہوئی پر پہ سو سال گزرا ہے یا نہیں گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ ایک چیز کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا اس سے پتہ چل جائے گا تو دو دو سو سال گزرا وہ کیا گدا خاں کیا گدا خاں جو مرا نا تو آپ اس کی ہڈیاں کتنی بوسیدہ ہو گئی کہ ہاتھ لگاؤ تو بھر بھر کرتے ہیں. پھر بھائی یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سمجھے جی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رزیر اللہ کے سامنے اس کی سواری کو زندہ کیا وہ ہڈیاں اٹھی ہڈیاں جو پڑی تھیں اٹھیں ایسے جڑ گئی جڑنے کے بعد گوشت اس کو پہنا دیا گیا تو گدا صاحب کھڑے ہوئے ہینگنے لگے آواز <laughs> <laughs> کرنے لگے جی؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے دیکھوڑلا جی ہار کا اب دیکھ کی طرف اپنے گدھا کے والے نج آیا پالنا گالے کا یہ درمیان میں جملہ موتردا ہے وفال نہ اور کیا ہم نے یہ بات تاکہ کریں تجھ کو نشانی واسطے لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں اور دے کیوں ہڈیوں کے کس کی ہڈی وہ گزا کیسے جوڑتے ہیں ہم ان کو پھر پہناتے ہیں ہم کو وہ فلم وا سب ن لو پر جب واضح ہوگی اس کے لیے یہ چیز تو فرمانے لگے جانتا ہوں میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے ابھی تب لکھ لو کہ علم الیقین کے بعد علم الیقین کے بعد عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہوا یہ میں بتاتا ہوں تفسیر علم الیقین کے بعد عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہوا بھائی استدلال کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ علم القین ہے استدلال کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ کیا ہے علم آنکھ سے دیکھا جائے وہ کیا ہے این و یقین. اپنے ساتھ معاملہ ہو کیا ہے اب کو یقین ہے بھائی آپ کے سامنے دلیلیں گزاری جائیں کہ آگ جلاتی ہے آگ کا کام کیا ہے جلانا تو یہ کیا ہوگا علم ال یقین تو آپ آنکھ سے دیکھیں کہ آگ لکڑیوں کو جلا رہی ہے آنکھ سے دیکھیں کیا ہوا اور اپنی انگلی ڈالیں آگ کے اندر آپ کی انگلی کو آگ جلا ہے. دیکھا ہوگا سب کو یہ نہیں. اپنے ساتھ معاملہ ہو گیا تو آپ حضرت حضیر علیہ السلام کو علم اور یقین تو تھا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں لیکن اور دو علم حاصل ہو گئے ایک تو عین عقین کیا دوسرا کیا حق القین عین القین تو تھا کہ گدھے کو ان کے سامنے کیا زندہ کر دیا آنکھ سے دیکھ لیا اور حق القین اپنے ساتھ معاملہ ہوا خود بھی زندہ ہوئے یا نہیں تو تینوں علم ان کو ملے علم ال یقین پہلے تھا اب عین ال یقین بھی حاصل ہوا حق القین بھی حاصل ہو گیا اباہر اللہ سلاۃ السلام جی اٹھے عام اٹھے دی گدے کے اوپر سوار ہوئے کیا دیکھا کہ بیت المقدس سبحان اللہ رونق آئے سو سال جو مرے پڑے رہے تو سر بادشاہ مر گیا تھا ظالم بادشاہ اس کے بعد عادل بادشاہ آیا اس نے بیت المقدس کے شار کو آباد کیا رونکے لگ گئی دی اب دیکھا بھی دی شہر کیا تھا بات تھا گدے کے اوپر سوار ہو کے چلے دی شہر کی طرف پوچھتے گئے کہ ازیر کا گھر کہاں ہے لوگوں سے پوچھا کہ ازیر کا گھر کہاں تھا کچھ نشانیاں گلی تو پوچھیں ایک جگہ پہنچے تو ایک بڑیا عورت تھی سو سال کا ایک سو بیس تیس سال سے بھی زائد تھی بڑیا عورت نابینی ہو گئی اس کی تانگیں جواب دے گی اس سے جا کے پوچھا کہ بڑھیا عورت تو ازیر کو جانتی ہے یا اس کا گھر جانتی ہے وہ رو پڑی تو کہنے لگی ازیر کا نام تو آج میں سن رہی ہوں سو سال سے زیادہ گزر چکا ہے وہ تو جیل میں تھا بخت نثر اس کو قید کر گیا تھا ازیر کا نام تو آج میں سن رہی ہوں رو رہی ہوں وہ تو اللہ کا نبی تھا پیارا تھا فرمایا وہ میں ہوں زیر وہ کہنے لگی اگر ازیر تو ہے تو مستجاب کا دعا کرو یہ میں نابینی ہوں بینا ہو جو میں چل نہیں سکتی چل سکوں تو حضرت نے دعا کی ہاتھ لگایا بینا ہو گئی پھر وہ کھڑی ہو اٹھ کڑی ہوئی ٹھیک تھا بڑی خوش ہو گئی وہ آپ کو لے کے گئی آپ کے گھر کے ازیر کا گھر دکھاتے ہوئے گھر پہنچے تو بچے تو تھے کیا ایک سو بیس سال کے یا ایک سو تیس سال کے بھائی سو سال جو یہ مرے پڑے رہے تو بچے سو سال کے زیادہ نہ ہو گئے بچے ایک سو بیس تیس سال کے اور باپ چالیس سال کا یا پچاس سال کا ہوگا ہاں باپ نوجوان اور بچے بوڑھے بال کے پیٹر سے پوتے بھی سی دادے سے بڑھ گئے تو ایک عجیب عجوبہ ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان پہ نشان تھا ہلالی ایک چاند کی طرح ادار تو دیکھا تو باقی ہلالی نشان تھا دوسرا وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ ازیرات وسلام جو دے نا تورات بھی ان کو یاد تھی حضرت کہنے کے کہ میں تورات سناتا ہوں حضرت نے تورات بھی یاد سنا دی ان کا اچھا دیکھو یہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہو گیا ہے کیا پتا ہو بھی زندہ نہ مرا ہو تورات بھی سنا دی ہو نہ ہو خدا کا بیٹا ہے ہو نہ ہو کیا ہے وکالت یہ دوا کا بیٹا بنا لیا اوجوبہ او دے کے کیا بنا لیا خدا کا بیٹا پبیز بڑھ کے اسی وجہ سے اس خدا کا بیٹا بنے اب ذہن میں بیٹھیے یہ بات دیکھو دی. پر جب واضح ہو گیا واپس کہنے کا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے وائز کالا ابراہیم اولیا اور کا دوسرا نمونہ اولیاء اور رحمان کا پہلا نمونہ دیکھ لیا جی کہ حضرت عزائر علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ تو چونکر آباد کرے گا تو حضرت السلام السلام کو جواب مل گیا ٹھیک ٹھاک یا نہیں جی تو دل میں جو شبہ تھا کہ پتہ یہ شار آباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سارا دور ہو گیا اللہ نے دکھا دیا این یقین ہو گیا آپ کو یقین ہو گیا اب دوسرا مانو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے یقین ہے آپ مردوں کو لیکن میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سامنے کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتے ہیں نے ہونا چار پرندے لے لے کیا پھر ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لے ان کو دانے ڈالو چوب موگ ڈالو اتنا کہ تیرے ساتھ محبت کرنے لگے جب ہی تو بلائے تیرے پاس آ جائیں چنانچہ چاہے ہوتا ہے نا ایسے مائل کر لیا پھر اللہ تعالی نے مائن کو ذبے کرو ذیبے کرنے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو پھر ان چاروں پرندوں کا گوشت پوش آپس میں ملاؤ سمجھے جی یہ غلط کہتے ہیں کہ ایک جگہ سب کی سیری رکھ دی گئی ایک جگہ سب کے پاؤں رکھ دیے گئے نہیں سب گوشت پوش چاروں کا کیا ملا دیا گیا پھر ان کے چار حصے کر کے چار پہاڑوں کے اوپر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ کیا ہاں کیوں کیوں کرو بلاؤ جیسے بلاتے تھے تو جب بلانا شروع کیا تو ہر ایک जुड़ा سر سر کے ساتھ جڑا پاؤں پاؤں کے ساتھ جڑے گوشت اپنے جڑے تو چاروں پرندے جو ہے آواز کرتے پرندہ سامنے آ گیا دیکھو ہو گیا دیکھ لیا نہیں تو اللہ کے بارک و تعالی سے اللہ کے بندے جو سوال کرتے ہیں پورا کر دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو علم ال کے بعد کیا حاصل ہوا عین القین آنکھ سے دیکھ لیا یہاں حق القین نہیں ہے وہاں تھا اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے میرے پرور دگار دکھاؤ مجھ کو کیفتح ال موقع کس کیفیت کے کی اندر زندہ کریں گے آپ موقع کو پر میں آؤں تو میں کیا ایمان نہیں لاتا تو کیا کیوں ناظرت بڑا کر بھی لیکن سوال کرتا ہوں تاکہ مطمئن میرا؟ یعنی علم القین کے بعد کیا حاصل ہو کال پخبہ فرمایا چار پرندے لے لو پسر ہننا پھر ان کو خلال اپنی طرف مائل کر ان کو ان کو ان اپنی طرف کیا کر دے مائل کر دے ان کو امل عربی میں لکھتے ہیں امل ان کو اپنی طرح مائل کا پھر کر اوپر ہر پہاڑ پہ ان میں سے ایک ایک ٹکڑا یہ جو کا لفظ ہے نہیں ایک ایک ٹکڑا سمجھے؟ یہ موتزرا میں ابو مسلم اسفہانی گزرا ہے یہ نیچری فرقہ ہو یہ جو موزاد کا انکار کرتے ہیں موتزلہ ایسا بھائی بھائی ہے ابو مسلم اسفہانی لکھتا ہے کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے نہیں کیے تھے ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا اپنی طرح مائل کر پھر ان کو پہاڑ کے اوپر بٹھلا دے زندہ پہاڑوں پہ بٹھلا دے ان کو زندہ پھر بلا لے تیری طرح آ جائے وہ آتے تو پہلے بھی تھے بھئی جب چوک ڈالتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے نہیں آتے تھے تو آپ پہاڑ پہ بناڑ لے جو پھر بلاتے ادھر آ جائے وہ کیا کون سا خر کیا جاتا ہے کیسے اے, اے موتا ہے کیا خوش بھگتن ہیں بے بقوف ہیں یہ جو کا لفظ کیا ہے ٹکڑوں پہ نہیں درالت کرتا ابراہیم علیہ السلام عالم کر رہے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ پرندوں کو اپنے مائل کر لو ان کو چوک ڈالتے رہو بلاؤ آپ بھاگ آئیں گے کہ مردہ زندہ ہو گیا کیا یہ لکھ ہیں موتضہ وغیرہ کہ جو خارے کی عادت کے قائل نہیں موزات کے من سر سیاد بھی کبھی کبھی اگر رگڑا دیتا ہے ادھر تو نہیں لکھا اور جگہ پھر کر ہر پہاڑ پہ پرے کے ٹکڑا پھر غلام کو آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان لے بے شک اللہ غالب ہے والے حضرت کو جن پرندوں کا حکم ہوا نا ان میں سے تو ایک مور تھا کیا تھا مور تھا دوسرا مرغ تھا مرغ جانتے ہو نا مرغ آ تیسرا کبوا تھا چوتھی گد تھی تو بزرگان دین یہاں ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان چار پرندوں کو ذبے کیا تمہارے اندر بھی یہ چار پرندے ہیں ان کو ذبے کرو تو کمال پہ پہنچو گے تمہارے اندر بھی ہیں یہ چار پرندے ان کو ذبے کرو تو کس پہ پہنچو گے کمال پہ پہنچو گے کیا جی مور کے اندر کیا ہے جی خود پسندی مور میں کیا ہے نقبہ خود پسندی کیونکہ مور حسین ہے نا اس کے پار بڑے حسین ہیں تو ناچتا ہے کیا لیکن جب اپنے کالے پاؤں کو دیکھتے ہیں تو شرمسار تو ہو جاتا ہے تو مور کے پر اچھے ہیں اس میں خود پسندی ہے نقبہ ہے تو تمہارے اندر بھی خود پسندی ہو تو اس مور کو ذبے کرو خود پسندی کو کیا کرو زیبے کرو نقبت تکبر کو ذیبے کرو تب کمال پہ پہنچو گے اور مرغ کے اندر کیا ہے شہوت پرستی تو شہوت پرستی کو بھی ذیبے کر دو سمجھے مرغ کی طرح شہوت شہبت جی. اور کون ہے جی کوا بڑا ہریش ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیا زبردستی نہیں ہو روٹی کھینچ کے لیے جاتا ہے یہ ہرس کو بھی ذیبے کر دو تب کمال پہ پہنچو گے گید حرام پور جانور ہے اس میں بھی ہرس ہے وہ بھی ختم کر دو تو چار پرندوں کو ختم کرو تو کمال بھی ختم کر کے یہ بزرگان دین ایک نقطہ لکھتے ہیں ماسل اللہ دین جن فکون ہے یہ انفاق کا ذکر کتنی بار ہے جی چٹھی بار لکھو ذکر انفاق چھٹی بار بیت تفصیل ہے چٹھی بار ہے لیکن بیت تفصیل میرے محترام ظاہری معنی کرو نا تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے بالوں کو اللہ کے راستے میں مثل دانے کے تو جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال دانے کی طرح ہے کیا یا جو چیز خرچ کرتے ہیں اس کی مثال دانے کی طرح ہے بتائیے ہاں تو لہٰذا یہ ہس مزاب کا ہے ماسالو نف کا تلا دینا اللہ دین سے پہلے کیا معذوق ہے نفقہ کا لفظ اے حس مذاف اس کو کہتے ہیں ماسا لو نفقہ تلّہ دینا مسل بن حالت حالت ان لوگوں کے نفقے کی حالت ان لوگوں کے نفقے اور خرچ کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے بالوں کو اللہ کی راہ میں مثل حالت ایک دانے کی ہے نیچے کو کثرات ثباب کی مثال کثرات ثواب کی مثال مصل حالت ایک دانے تھے میرے عزیز یہ آپ دیکھ لیجئے یہ مکئی ہے نا مکئی مکی جانتے ہو نا مکی ہاں تو اس کا ایک دانہ ڈالیں آپ زمین کے اندر اور اس کا پودا ہو پھر اس پودے کے اندر سات خوشے آ جائیں مکی کے خوشے ہوتا ہے نا بالے کہتے ہیں سٹے آ سندھی سندگی سے ہیں. پھر ایک ایک خوشے کے اندر سو سو دانہ ہو تو آپ نے دانہ تو ڈالا ایک اور اٹھائے کتنی دانے سات سو ایک خوشے میں سو دانہ ہے نا تو سات خوشے جو ہوئے تو ایک مثال دی گئی ہے. اس کی کہ اللہ کے راہ میں آپ ایک روپیہ خرچ کرو تو کتنا سوا ملے گا سات سو روپئے کے برابر شارتک اخلاص ہو لیکن سات سو کا بھی بند نہیں ول جزائے بولے میاں شاہ دیکھو جی اچھا جی مسل ایک دانے کے جو اگاتا ہے سات خوشے ہر خوشے میں سو دانہ ہو اور صرف اس پہ بند نہیں اللہ تعالی بڑھاتے ہیں جزائے کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور اللہ بھی والے ہیں جاننے والے ہیں اللہ دین یونف ترغیب اخلاص اللہ کی راہ میں خرچ کرو نیت خالص ہو نیت کیا ہو بھئی اللہ کی رضا مطلوب ہو یا نہیں اللہ کی رضا مطلوب ہو اخلاوہ مطلوب نہ ہو ہم نے دیکھتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ترغیب اخلاص لکھا ہے نا پھر نی تابے کرتے اس چیز کے خرچ کیا احسان کو اور نہ ایضاف کو احسان بھی نہیں جتلاتے کیا میں وہاں ظاہر پیر ٹانگے کے اوپر سوار ہوا اترا تو ٹانگے والا کہنے لگا بس استاد جی آپ کرایہ نہ دیں میں نے کہا کیا تم مفت چلا کے اٹھا گے میں جو کرایہ نہ مفت چلا کے اٹھا گے کہ مفت تو نہیں کرایہ پہنگے لو کرایہ لو آپ مجھے کوئی توحفہ دینا ہے تو وہاں آ کے دینا یہ غلط بات ہے تو کہنے لگا میری بات سنو آپ دیو بندی مولوی ہیں میں بریلوی ہوں خود کہنے لگا میرا مولوی جو ہے نا ایک دن میں ان سے تعویذ لینے گیا تعویذ تو اس نے مجھ کو دے دیا اب جب ہی ٹانگے کے اوپر سوار ہوتا ہے نا کرایہ تو نہیں دیتا کیا حال ہے تعویز ٹھیک لگا نا تعویز کا موقع بھی تک ختم نہیں ختم نہیں ہو رہا اس کا. تو یہ <تصفح> ہے احسان جیت یہ کیا ہے احسان جیت کسی کے اوپر خرچ کرو تو ہر وقت پوچھو کیا حال ہے بھی؟ وہ میں نے جو چیز دیکھی تھی کیسے ہے بھائی ہر وقت بلکہ بزرگان دین اتنی بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر تم نے خرچ کیا ہے نا وہ اگر سامنے آپ کے آ رہا ہے نا تو آپ جلدی جلدی منہ پھیر کے ایک طرف چلے جائیں اس کو سلام بھی نہ کریں اس کو سلام بھی نہ کریں کیونکہ آپ نے اس کو سلام کیا نا کیا السلام و علیکم کیا حال ہے تو شرم سار ہوگا وہ کہے گا اچھا سلام اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے مجھے ہزار روپیہ دیا ہاں کہیں احسان تو نہیں جیت رہا اتنی وہ احتیاط کرتے ہیں بغیر گانے دے رہا سمنے تو باہر آج آدمی اس بارے میں سوچا کرے بعض آدمی جو ہے نا کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا سمجھے نا تو مثال کے طور پہ میرے پاس جی ایک آدمی آیا سمنے جیتا یا کوئی چیز اس سے میں نے لی لی تھی میں نے کوئی چیز میں نے کچھ چیز لی میں نے کہا اس کی قیمت دعا کر لینا میں نے کہا میری دعا فروخت نہیں ہوتی کیا کہنے لگا دعا کر لینا میں نے کہا میری دعا بکتی نہیں فروخت نہیں ہوتی آپ سے جو چیز لی اس کے پیسے لے لیں میں دعا آپ کے لیے کروں گا اپنی مرضی سے اللہ کے رضا کے لیے یہ بھی غلط ہے کسی کو کوئی چیز دو نہ اتنی نیت خالی ہو کہ اس کے لیے دعا کے لیے بھی نہ کہو ہزار روپیہ آپ نے مولوی صاحب کو دینا ہے اس کو ہدیہ دو مدرسے کے لیے دو تو یہ نہ کہو ہزار روپیہ دیتے وقت کہ مولوی صاحب ہمارے لیے کیا کرنا دعا کرنا یہ تو آپ بدلا لے رہے ہیں دعا تو وہ کرے گا <laughs> بہت سے لوگ ہیں ان کے مسائل کا پتہ ہی نہیں کب تین احسان نہ جتلا کرو کسی صورت بھی بات یہ ہوں بلا ازن ایزا دِن دو کیا سردار صاحبان ایزا دیتے ہیں ایک غریب آدمی کو پکڑ لیا آؤ ناشتہ کراتا ہوں اس کو ناشتہ کرایا ایک پراٹھا کھلا دیا چائے پلا دی تو پراٹھا اور چائے کے پندرہ بیس روپئے لگتے ہو گئے اچھا اچھا جی وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں وہاں حیدرآباد کام ہے وہ کام کر کے آؤ آو. اور غریب تین سو اس کو مزدوری کرتا تو تین سو روپیہ اس کو ملتا ہے نہیں ملتا اب بیس روپے کا پوراٹا چائے پلا دی سارا دن ضائع کیا حیدرآباد بھیج دیا کام کے لیے جی بیس روپئے دے کے اسے کتنا کام لیا تین سو روپئے کا کام لیا ایزا دی یا نہیں دی وہ ایسے کرتے ہیں یا نہیں بڑے آدمی ایسے کرتے ہیں ڈھنگ ہوتا ہے ان کے پاس پھر نہیں تا کرتے اس چیز کے خرچ کیا احسان اور نہ واسطے ان کے ثواب ہے ان کا نزدیک رب ان کے اور نہ ہوگا ان پہ خوف نہ حوضر خوف کس کے لحاظ سے ہوتا ہے ماں آت حوضر ماں خواب سمجھے جی بات اچھا جی کالم معروف و کا مغفرت ان خیروں میں انسادہ کرتی یا میرے محترم بعض لوگ تنگ کرتے ہیں یہ بعض غریب آتے ہیں نا پیسے لینے کے لیے بھیک مانگنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تمہیں تنگ کرے تو تم گال ہی نہ گنجائش, گنجائش ہوگی تو آپ امداد کر دیں گے تو کوئی سائل آئے آپ کو تنگ بھی کرے تو بات کیا کہیں کرو مناسب بات تو فرمائے مناسب بات کر کے ٹال دینا یہ اچھا ہے اس سے کہ آپ اس پہ خرچ کر کے اضا دیں خرچ کریں اور کیا دیں ازا دے وہ پہلا ٹال دینا اچھا ہے دیکھو جی کالم بات مناسب کرنا اور مغفرت ان کا من گزر کرنا کیا من درگزار اس شاعر جو ہے نا تم سے چمٹتا ہے یا نہیں وہ تنگ کرتا ہے تو کیا کرو در گزر کرو اس کو گالی بار بار چمٹتے ہیں شاید اور در گزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے کہ پیچھے اس کا ایزا صدقہ دے کے ایزا لگو یہی اچھا جواب ہے اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں تمہارے صدقوں سے اور حلیم میں والے ہیں کہ سزا جلدی نہیں دیتے یہ بات ہی سمجھ شہید اسلام ڈاٹ کام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 یا صاحب الجمال بشل یا سید البشر نل من امر ڈبلو لقد نظر القمر شہید اسلام